افولاد والسلام سلام یا رسول اللہ افوالات والسلام سلام یا حبیب اللہ افوالات والسلام سلام یا نبی اللہ آلک علی حابی یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مہینہ ہے رجب المرجب کا اور آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں حج کس پر فرض ہے یہ سلسلہ کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے اور یہ سلسلہ کب سے ہو رہا ہے تو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل پر دو ہزار چودہ سے مفتی علی ازغر اب تاری مد العلی الحمد للہ از وجل مسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے کے پیش نظر لیکی کے دعوت کے پیش نظر اور آگہی کے پیش نظر اس مہینے میں یعنی ان ایام میں جب کہ پاکستان میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں اور حج پہ جانے والے اپنی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ کرتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو اویرنیس دی جائے آگاہی دی جائے اور دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن یعنی حج جو کہ فرض ہے اس کے متعلق آگاہی دی جائے کہ یہ حج کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے اور کب کرنا ضروری ہے تو یہ ان احکام پر مشتمل سلسلہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تفصیلی گفتگو جو ہے وہ مفتی صاحب سے کرتے رہیں گے مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیارا سلسلہ حج ہی کے حوالے سے احکام حج کے عنوان سے شوال المکرم سے شروع کرتے ہیں اور پھر یہ ذیل حج تک یا ذیقت کے آخر تک جاتا ہے تو یہ سلسلہ بھی حج کی ٹریننگ سے متعلق ہوتا ہے حج کی تربیت سے متعلق ہوتا ہے کہ جو حجاج کرام حج پر جا رہے ہیں ان کی تیاری ہو جو سکسیس کر گئے ہیں جن کے نام پورا اندازی میں آ گئے ہیں اور اب وہ حرمین طیبین جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں تو شوال سے لے کر ذیقت کے آخر تک یا ذیل حج کے شروع تک یہ سلسلہ ہوتا ہے یعنی احکام حج اس میں مفتی صاحب ماسٹر ٹرینر کے طور پر اسلامی بھائیوں کو اور ظاہر سی باتیں مدنی چینل پہ جاتا ہے تو ہماری اسلامی بہنیں بھی گھروں میں دیکھتی ہیں اس سلسلے کے ذریعے حج کی تربیت فرماتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان ایام میں یعنی رجب میں اور اس کے آس پاس جبکہ پاکستان میں حج کے فارم جا رہے ہوتے ہیں تو مفتی صاحب یہ سلسلہ کرتے ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ دو چودہ سے ہو رہا ہے اور آج چار سال ہو گئے چوتھا سلسلہ ہے یہ اس اعتبار سے اور ویسے تو مفتی صاحب کا کام یہی ہے شب و روز کا کہ شرعی رہنمائیاں فراہم کرتے ہیں میں تشریف فرما ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ سلسلہ ہے اب اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے حج کس پر فرض ہوتا ہے کیا احکامات ہیں کیا اسباب پائے جائیں گے تو حج فرض ہو جائے گا مالی کیفیت کیا ہوگی صحت کی کیفیت کیا ہوگی عمر کا تعین کیا ہوگا اور دیگر بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مفتی صاحب سے لیں گے مفتی صاحب کی گفتگو بھی تمہیدی طور پر سنیں گے لیکن سلسلے میں سب سے پہلے ایک بہت ہی پیاری دور و پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرض حج کرو بے اس کا اجر 20 غذبات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا اور میں ابتدائی اس طرح کروں گا کہ میڈیا کی تاریخ میں میری معلومات کے مطابق میڈیا کی تاریخ میں اس نوعیت کا سلسلہ اور ان ایام میں اس عنوان کے تحت سلسلہ یہ مدنی چینل کا اور آپ کا خاصہ ہے تو اس کو شروع کرنے کی وجہ کیا بنی اور وہ کیا مقاصد ہیں جس کے تحت آج یہ سلسلہ آپ کر رہے ہیں الحمد للہ سلاۃ وسلام ولا سدلمبیا اب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حج کی فرضیت سے متعلق جاننا ان لوگوں پر ضروری ہے جو مالی اعتبار سے بالخصوص استطاعت رکھتے ہیں اب اگر ایک شخص جو ہے وہ حج کے دنوں میں جب حاجی جانا شروع ہو جائیں جی اور ایک ذوق کی فضا بنے اور پھر اسے خیال آئے کہ مجھے حج کرنا چاہیے جی تو پھر تو فارم بننے کا موقع نہیں ہوتا صحیح اب جو موسم چل رہا ہے جی سرکاری سکیم کے فارم بننا شروع ہو چکے ہیں بالکل اور چھبیس تاریخ جو ہے اس کی آخری تاریخ ہے اس کے بعد ایک موقع اور آنا ہے پرائیویٹ سکیم کے تحت فارم بھرے جانے ہیں اور ہج کے فارم بھرنے کے لیے سب سے بڑی جو پیچیدگی ہوتی ہے جو ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے فارم بھرنے ہیں پتہ چلتا ہے کہ فارم بھرنے کے لیے پاسپورٹ کی بھی حاجت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب پاسپورٹ ایک دم سے کیسے بنے پہلے تو میں یاد کروں کہ فارم بننے کے لیے پاسپورٹ کی حجت نہیں ہوتی ٹھیک ہے صرف پاسپورٹ آفس میں جا کے اپنے ڈاکومینٹ سبمٹ کروا دیں ٹھیک ہے اور اس پر جو ٹوکن ملتا ہے وہ ٹوکن لے لیں وہ ٹوکن حج کے فارم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ارجنٹ میں پاسپورٹ بنوائیں گے اور بھاری فیس دے کر بنوائیں گے ٹھیک ہے یا آپ سوچیں گے کہ میرا پاسپورٹ تو بن ہی نہیں سکتا ٹائم کم رہ گیا ہے لہذا میں حج پہ نہیں جاتا پاسپورٹ آفس سے اگر آپ ٹوکن حاصل کر لیتے ہیں پاسپورٹ کے ڈاکومینٹ کی ریسیونگ کا تو آپ حج کے فارم بھرنے کے اہل ہو جاتے ہیں یعنی مستی اگر پاسپورٹ آپ نے سبمٹ کرا دیا ہے اور وہ ان پروسیس آ گیا ہے اور آپ کو وہاں کے آفس سے ایک سلپ مل گئی یہ ٹوکن مل گیا ہے کہ ہاں جی آپ کا پاسپورٹ اب جمع ہو گیا اور ایک مقررہ تاریخ پہ وہ ملے گا کاروائی ہوتی ہے کہ آپ شانتی جمع کروانے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو ایک ٹوکن ملتا ہے سلپ ملتی ہے اس کو دکھا کر آپ ریسیونگ لیتے ہیں اس کو دکھا کر آپ واپس لیتے ہیں جب آپ شانت گار لینے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو ٹوکن ہے جب آپ پاسپورٹ لینے جائیں گے تو یہ ٹوکن دکھانا پڑے گا سوائے یہ کہ آپ نے کوئی ڈاک کی سروس لی ہو کہ بھی میرے گھر پہ پہنچا دیا جائے تو پھر ایک الگ صورت ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایام ہے ان ائیام کے متعلق ہر وہ آدمی غور و فکر کرے کہ جسے تھوڑا سا بھی ترجد ہے کہ اس پر حج فرض ہے یا نہیں تو یعنی جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھ پہ حج فرض ہو جس کو ایک فیصد بھی محسوس ہو رہا ہے نا ایک فیصد تو اس کو یہ حصہ دیکھنا چاہیے ویسے مفتیاب اتنا سارا مال و دولت ہوتا ہے اسباب ہوتے ہیں صحت ہوتی ہے عمر ہوتی ہے لیکن کہاں لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پہ حج فرض ہے ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے اگرچہ ایک کیفیت دوسری بھی ہوتی بعض اوقات کچھ غلط فہمیاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آ, کیا کہیے اب میں ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کروں جی دو چار دن پہلے مجھے کسی کا فون آیا جی ایک مسئلہ پوچھا اور سرکار علیہ السوات السلام کا تصور اگر کچھ سوتے ہوئے کرے تو یہ کیسا ہے تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے صحیح اچھا اب مسئلہ پوچھنے والے نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ بال فرض وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں اور بارگاہ رسالت سے جو ہے نا مجھے شفقت مل رہی ہے اور میں بالکل جو نا اپنی کیفیات میں ارض خود ہی گمان کرتا ہوں جو ایک تصور بیان کیا گیا ہے جیسے مثال کے طور پر منورہ کا تصور ہے اس کا تصور کرنا بہت ہی باعث سے بابرکت ہے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کا تصور کرنا بہت مبارک ہے لیکن اب آگے کا جو سوال ہے یہ ریڈ باؤنڈریز کو کراس کرتا ہو نظر آیا ٹھیک آپ سے کیا گیا جی کہ اب وہ یہ شخص از خود یہ دعوی از خود یہ گمان کر لیتا ہے کہ گویا کے بارگاہ رسالت سے اس پر شفقت ہو رہی ہے ٹھیک ہے نمبر ایک یہ غلطی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے نمبر دو یہ غلطی کرتا ہے کہ لوگوں کو بیان بھی کرتا ہے کہ بارگاہ رسالت سے مجھ پر شفقت ہوئی ماض اللہ سما تو سرکار علی صاحت السلام پر جھوٹ باندھنا ہوا تو کیا ہے کہ ایک اچھا کام کرنے چلے تھے لیکن پتہ نہیں کہاں سے مغالطہ آیا کہاں سے کیفیات جو ہے نا وہ عجیب و غریب بنی اور اس اچھا کام کرتے کرتے جو باؤنڈریز ہیں وہ کراس کر گئے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں شفقت ہے یہ جو تو شفقت ہے مطلب کہ آپ علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا آپ کی وجہ سے ہزارہ نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضیاف فرمایا ہے اور ایک ہوتا ہے شخصی جو طور پر جو ہے یہ دعویٰ کرنا کہ میں حاضر ہوا اور مجھ پر شفقت ہوئی تو سرکار علیہ فات اسلام کی طرف متعین ایک فعل فیل ایک فعل منصوب کیا گیا کہ کیسے جات ہو سکتی ہے تو حج کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب غلط فہمیاں ہوتی ہیں جی میرے ماں باپ نے حج نہیں کیا تو میں آج کیسے کر سکتا ہوں جی میں جاؤں گا تو پورے فیملی کے ساتھ جاؤں گا اکیلے کیسے جا سکتا ہوں شادیاں کر دوں کیسے جا سکتا ہوں یوں خود ساختہ قسم کے, کے بہت سارے ایسے لوگوں کے اذہان میں سوالات آ جاتے ہیں بچ آ جاتے ہیں خود ساختہ آزار آ جاتے ہیں جن کی بنیاد تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھ پہ فرض جی نہیں مجھ تو آج فرض ہوگا یہ کیسے سکتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بہت بعید سمجھ رہا ہوتا ہے ہچ کرنے کے تعلق سے تو اس طرح کے مغالطے آتے ہیں تو ان مغالطوں کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ سن لیں ठीक ठीक وہ تعلیمات کیا ہیں کس پر حج فرض ہوتا ہے رخصت کی بھی ہے ایک سبڑ کا ایک صورت ہے کس پر نہیں ہوتا پھر دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ حج فرض ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جانا واجب نہیں ہے ٹھیک یعنی حج فرض ہو چکا اب جانا جانا واجب نہیں ایسی بھی صورتیں جی ہاں تو سب سے پہلے میں حدیث مبارکہ سے آغاز کرتا ہوں باقاعدہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کرو ایک شخص نے عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے جی تو آپ علیہ سلاۃ نے سکوت فرمایا تو انہوں نے تین بار اپنی عرض پیش کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا رحمت خاموش رہے پھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرد ہو جاتا اللہ اکبر کبیرہ اور یہ بھی کمال رحمت ہے کمال رحمت ہے کمال رحمت بھی ہے اور شان رحمت بھی ہے سلفان کیا بات ہے شان رحمت یوں ہے کہ پیارے آکا علی اصلاۃ السلام کو اللہ تبارک و وطالعہ نے محض نمائندہ بنا کر نہیں بھیجا کاسد بنا کر نہیں بھیجا بلکہ تشریعی اختیارات دے کر بھیجا ہے جس چیز کو چاہے حلال فرما دیں جس چیز کو چاہے حرام فرما دیں یہ حلال و حرام آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ ہو جائے گا یعنی اللہ تبارک و نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں اسی بنیاد پر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرد ہو جاتا اللہ سر آپ نے آگے کثرت سوال سے منع فرمایا ایک چیز کی اجازت چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین بالکل آپ ہمارے ساتھ ہیں منچ پہ تو نہیں ہیں لیکن آپ کالز کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے اور ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے پیغامات بھی دے سکتے ہیں اپنے تاثرات بھی دے سکتے ہیں اور سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز یہ کہ اگر سلسلے کے دوران یا ویسے ہی حج فرض ہونے کے حوالے سے کوئی سوالات کوئی پیچیدگی آپ کے ذہن میں تو ہمیں بالکل فون کیجئے واٹس ایپ کال واٹس اپ پیغام ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں ہم شامل سلسلہ کرنے کی نیت کرتے ہیں اور آپ اور ہم ساتھ ساتھ مل کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جی مفتی اب ہم چلتے ہیں حج کی شرائط کی طرف یعنی وہ شرائط جن کے پائے جانے پر حج فرض ہوتا ہے یعنی مفتی اب یہ, یہ گفتگو جو ہوگی یہ بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں آ جائیں گے بہت سارے سوالات آ جائیں گے है है تو ہم دو حصوں میں گفتگو کریں گے ٹھیک پہلا ایسا وہ ہوگا کہ حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں ٹھیک ہے دوسرا ایسا وہ ہوگا کہ حج فرض ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا جانا واجب ہے یا نہیں ٹھیک ہے وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں جانا واجب نہیں ہوتا اللہ تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری صورت وہ ہوتی ہے سب سے پہلی شرط ہے حج فرض ہونے کے تعلق سے جی اسلام ٹھیک ہے مطلب کہ مسلمان پر حج فرض ہے صحیح کوئی مسلمان نہیں ہے تو غیر بات ہے اس سے مجبور تو نہیں کیا جائے گا تو اس کا جانا جائز ہی نہیں ہوگا ہرمند طیب ان میں جانا جائز نہیں ہوگا صحیح تو اسلام جو ہے ٹھیک پہلی شرط پہلی شرط ہے, ہے دوسری شرط یہ ہے دیکھیے ہم رہتے ہیں الاسلام میں ٹھیک ہے دارالاسلام ہے ٹھیک ہے کا میں علم ہے واجبات کا میں علم ہے مگر اس وضاحت تھوڑی ہو جائے سپوز کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا بندہ فرض کرتے ہیں جی مثال کے طور پر اللہفقا کے جنگلات میں رہتا ہے صحیح اور اسے کسی بھی طرح جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات, تعلیمات, تعلیمات سامنے آئی اس کے اس نے ایمان قبول کر لیا ٹھیک ہے یا افریقہ کے کسی جنگلات میں رہتا ہے ٹھیک تو چونکہ وہاں اسلامی جو حکومتیں کبھی بھی قائم نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور اس تک جو تعلیمات ہیں وہ پہنچی ہی نہیں ہے صحیح مطلب کہ توحید کا اس نے اقرار کیا رسالت کا اقرار کیا اجمالی طور پر ضروریات دن پر ایمان لاتے ہوئے مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے تو علماء نے بیان کیا کہ دارالحرب کے اندر جو شخص رہتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو فرائض کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ معذور ہوگا صحیح لیکن اگر وہ دارالسلام میں رہتا ہے ٹھیک ہے یا جہاں علماء موجود ہیں وہاں رہتا ہے ٹھیک ہے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں لیکن وہاں علماء موجود ہوتے ہیں صحیح وہاں سیکھنے کے ذرائع موجود ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ نو مسلم ہے ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا صحیح تو جدید پشتی جو ہے وہ باتیں چلی آ رہی ہوتی ہیں بالکل ٹھیک فہم ہوتی ہے ادراک ہوتا ہے وہ جدا گانا کسی نہ کسی انداز سے فرض کیا ہے کہ کوئی صورت نکل آئے کوئی شاہ صورت ایسے نکل آئے اسے پتا ہی نہیں چلا کہ فرض ہے ٹھیک ہے اس پر تو فرض نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ دار میں رہنے والے کو یہ پتا ہو کہ حج فرض ہے تیسری شرط ٹھیک چونکہ جو اسلامی تعلیمات ہیں لائقلیف اللہ نسن اللہ وصحا اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر جو بوجھ عائد کرتا ہے وہ ان کی حیثیتوں کے مطابق عائد کرتا ہے ٹھیک ہے تو نابالغ جو ہے اسے مکلف نہیں بنایا گیا صحیح ایمان ایمانیات میں تو مکلف ہے یعنی سات سال کا جو بچہ ہے وہ ایمانیات میں مکلف ہے لیکن جو خطاب ہے فرائض کے تعلق سے واجبات کے تعلق سے اس میں اسے رخصت ہے تو حج فرض ہونے کے لیے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہاں بھی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو ٹھیک اب لڑکا اپنی عمر میں بالغ ہوتا ہے لڑکی اپنی عمر میں بالغ ہوتی ہے ٹھیک تو آگے شرائط آ رہی ہیں مطلب سارے شرائط جمع ہوں گے تو حج فرض ہوگا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک شرط پائے گی تو اجفر ہوگا یہ یہ تیسری ہے تو اگر کسی نے نابالغی میں حج کیا مثال کے طور اس کے والدین سے لے گئے یا رہتا ہے وہی ہے ٹھیک ہے چلا گیا حج کر لیا نابالغی کی حالت میں تو ٹھیک ہے اس کا وہ حج ادا ہو جائے گا اور وہ حج ایک نفلی حج ہوگا ٹھیک ہے اس کو لے جانا بھی چائز ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر موقع ملتا ہے تو لے جایا لیکن اس کا جو حج ہے وہ نفلی حج ہوگا ٹھیک بعد میں جب یہ بالغ ہوتا ہے اور دیگر شرائط پائی جاتی ہیں بالخصوص جو مالی استطاعت کی شرط ہے وہ پائی جاتی ہے تو مالی استطاعت کی شرط پائے جانے پر دیگر شرائط کے پائے جانے پر اس کو دوبارہ سہج کرنا ہوگا یعنی وہ اس کا فرض حج ادا نہیں ہوا فرض حج ادا نہیں ہوا جو حج نابالگی کے حق میں کیا گیا وہ فرض حج کی جگہ نہیں لے سکتا ٹھیک چوسی شرط ہے جناب آکل ہونا ٹھیک آکل عقل مند ہونا ٹھیک مطلب جس طرح نابالغ غیر مکلف ہے اسی طریقے سے اگر کوئی پاگل ہے مجنون ہے آ, مجنون سے مراد وہ مجنون جسے پاگل کہا جاتا ہے ورنہ تو ہر دوسرے عاشق کو بھی مجنون کہ دیتے ہیں لوگ تو وہ مجنون یا مراد نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جس کی عقل جو ہے نا سلب ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کو تمیز نہیں ہے اچھا مراد نہیں ہے پہ جینیس جینشار کو کہتے ہیں جی کو کہتے ہیں ٹھیک کو تھوڑے کہتے ہیں ٹھیک بے وقوف برادنی بالو ہوتے ہیں وہ بے وقوف ٹائپ ہوتے ہیں یعنی والدین ان کو سودا سلط لینے بیچتے ٹھیک یا ان کو جو ہے جی جی جی جی جی uh, سلامت نہیں ہوتی نہیں عقل ہوتی ہے ٹھیک ہے عقل ہوتی ہے کپڑے پہنتے ہیں بات چیت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا خلل ہوتا ہے اور تھوڑا سا خلل ہوتا ہے تو بعد بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی عمر سے دو چار سال پیچھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پاگل نہیں کہا جاتا اگرچہ کہ وہ نارمل شمار نہیں ہوتے لیکن پاگل کی تاریخ پر وہ بچے پورے نہیں اترتے اب ڈاکٹروں کی اصطلاح میں مختلف الفاظ ہیں اس طرح کے بچوں کے لیے تو اگر کوئی بیوقوف ہے یا صفی ہے تو اس کو پاگل نہیں کہیں گے ٹھیک نہ سمجھ کہیں گے نادان کہیں گے مند زیادہ نہیں ہے یہ کہیں گے تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کے اندر عقل ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پتھر اٹھا کر مارتا ہے کبھی کوئی آدمی کپڑوں کا ہی ہوش نہیں ہے دن ہے رات ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ٹھیک تو جو پاگل ہے اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں صحیح اچھا یہ تو جنرلی مسئلہ ہے کہ جو پاگل ہے اس پر حج فرض نہیں ہوگا اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابتدان پاگل نہیں ہوتے لیکن عمر کا ایک حصہ آتا ہے کہ وہ پاگل ہو جاتے ہیں ٹھیک تو پہلے پاگل نہیں تھے جب صحیح تھے تو کیا صورتحال تھی مالی اعتبار سے بعد میں کیا صورتحال ہو گئی تو اس کی پھر ایک پوری ڈیٹیل ہوگی اس پر ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں مختلف صورت مختلف صورتحال پانچویں شرط جو ہے وہ ہے تندرست ہونا ٹھیک دیکھیے شریعت مطالعہ نے انسانی طبیعتوں کا کس قدر لحاظ کیا ہے اور شریعت میں کس قدر آسانیاں ہیں جی اگر کوئی مستقل لاچار ہے مثال کے طور پر اندھا ہے صحیح. دونوں ٹانگوں سے معذور ہے صحیح. بلکہ ایک ٹانگ سے معذور ہے صحیح. دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں اس کے ٹھیک ہے اتنا بوڑھا ہے کہ سواری پر چڑھ بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے جیسے بس میں چڑھنا ہے تو چڑھ ہی نہیں, سکتا. صحیح. صحیح. خود نہیں چڑ سکتا خود سے نہیں چڑھ سکتا خود سے چڑھ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے فالش زدہ ہے صحیح. آ, لاغر ہو چکا ہے ٹھیک یعنی کوئی اس کنڈیشن کے اندر ہے کہ جس کو لاچار ہم کہہ سکتے ہیں اپاہج کہہ سکتے ہیں صحیح. اس پر اصلاً حج فرض ہی نہیں ہے ٹھیک اس طرح اور عبادات کے اندر ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور کوئی مسافر ہو تو اسے رخصت حاصل ہے کہ وہ بعد میں قضا رکھ لے ٹھیک ہے سفر ہم اختیار کریں تو نماز میں تخفیف ہو جاتی ہے थीक. چار کے بجائے دو رکعتیں ہو جاتی ہیں تو حج کے اندر تو مستقل جو ہے وہ تخفیف دی گئی ہے کہ اندھے پر آ, لنگڑے پر ٹھیک ایسے بوڑھے پر جس, جس کی تفصیل ہم نے بیان کی اصلاً حج فرض ہی نہیں ہوگا مستیاب اب ہے یہ حج کس پر فرض لیکن آپ کی گفتگو جس انداز پہ چل رہی ہے سوال قائم ہو رہا ہے جیسے بعض اوقات یہ وسوسا پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور بڑی اس میں جبر ہے لیکن اب جیسے ہم یہ سن رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے دیگر احکام کے بارے میں بھی رخصتیں ہیں تو یہ تو بڑی رحمت ہے اور بڑی رخصت والی کیفیت پائی جاتی ہے حقیقت اصل میں رخصت ہی رخصت ہے آسانیاں ہیں اور دیکھیں نہ پڑھنے نہ کرنے والے تو ایک وقت کی نماز پڑھنا بہت بھاری معلوم ہوتا ہے اور جو عاشق نماز ہے وہ تو انتظار کرتا ہے کب نماز کا وقت آتا ہے تو بات جو ہے طبیعتوں کی بھی ہے انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی سرحیت کر جاتی ہیں کہ اس کی طبیعتیں نیکی کی طرف مشغول ہی نہیں ہوتی نہ وہ قرآن پڑھتا ہے نہ علماء کی صحبت ملی نہ دینی کتاب کا مطالعہ کیا نہ کبھی واض و نصیحت سنی نہ کبھی شوق پیدا ہوا تو وہ دور ہی رہتا ہے یعنی وہ نہ کرنے کے سو بہانے سو بہانے ہوتے ہیں نزدیک رہنے والے کے دل میں ایسے وسوسے پیدا نہیں ہوتے الحمدللہ تو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ شریعت کی حقیقت کیا ہے حقانیت کیا ہے اصلیت کیا ہے آسانیاں کتنی ہیں دقت کتنی ہے سب آگے ہوتی ہے برکتیں محسوس کر رہا ہوں کر رہا ہوتا ہے اچھا اب یہ جو شک ہے جی اس پر کافی سوالات قائم کیے جا سکتے تندوس ہونے والے پر مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ جیسے یہ جو آراز آزار بیان کیے گئے ہیں جی یہ ایسے آزار ہیں کہ عام طور پر یہ مستقل نہیں ہوتے اندھا ہونا مستقل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک آدمی پیدائشی اندھا ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں ٹانگیں نہ ہونا بڑھاپا ٹھیک ہے یا اور آزار فالض وغیرہ ہونا چونکہ یہ عارض ہونے والی چیزیں ہیں بعد میں لاحق ہوتی ہیں کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی حادثے کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے اور بڑھاپا عمر کی وجہ سے ٹھیک ہے پیدائشی نہیں ہے پیدائشی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب صورتحال یہاں پر یہ آتی ہے کہ ایک شخص وہ تھا کہ جب یہ آزار نہیں تھے ساری شرائط پائی گئی ٹھیک ہے آگے بھی یہ شرائط آ رہی ہیں بالخصوص مالی استطاعت ٹھیک ہے تو وہ پائی گئی صحیح سارے شرائط پائی گئی صحت بھی تھی مالی سطح بھی تھی عقل بھی تھا بالغ بھی تھا سب کچھ تھا لیکن حج نہیں کیا ٹھیک ہے بعد میں لاچار ہو گیا بعد میں لاچار ہو گیا صحیح اس شخص کو مستقل رخصت حاصل نہیں ہوگی مستقل رخصت سے کیا مرغ یعنی مکمل رخصت حاصل نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی حج اس کے اوپر سے تاکت نہیں ہوگا ایسا نہیں ٹھیک ہے ہاں اسے شریعت نے متبادل بیان کیا ہے اب یہ اس پہ جو متبادل سورت جو سورت ہے اس کو وہ کرنی ہوگی جیسا کہ نماز میں متبادل صورتیں ایک آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑے گا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے گا اشاروں سے, سے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑے گا تو حج کے اندر بھی جو متبادل نہیں پڑ سکتا تو لیٹ پڑے گا بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے گا اشارہ کرے گا جی جی تو حج کے اندر بھی متبادل صورت رکھے گئے گئی شخص کے لیے ٹھیک ہے جب جوانی میں تھا شرائط پائی گئی صحت بھی تھی مالی سطح بھی تھی حج نہیں کیا ٹھیک اب اس کے لیے دو صورتیں ہیں اب اس کو متبادل لیا جا رہا گویا جی ٹھیک ہے دو صورتیں یہ ہیں کہ اگر مال باقی ہے ٹھیک ہے بعض بڑھاپے میں مال بھی نہیں رہتا ٹھیک ہے اگر مال باقی ہے تو اس پر لازم ہے کہ کسی اور کو حجے بدل کے طور پر بھیجیں صحیح جب یہ ایسی کنڈیشن آ گئی کہ اب کوئی اور صورت پیدا نہیں ہونی ٹھیک ہے مطلب کوئی متبادل نہیں آنا ٹھیک بڑھاپا آنے کے بعد صحت کہاں آنی ہے جی بالکل ایسا ہی جب بڑھاپا میں آ گیا اس عمر میں آ گیا کہ اب جو ہے وہ چارت نہیں آنی ہے اچھا بعض بوڑھے سے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے جوان ہوتے ہیں کے داڑیاں ان کی جاتی ہیں ایکٹی ہوتے ہیں اور وہ پھرتیلے ہوتے ہیں اور کوئی آرزہ نہیں ہوتا بڑھاپا آرزہ نہیں ہے اس طرح کے جو رمضان کے روزے ہیں اس میں بھی تفصیل بیان کی جاتی ہے ٹھیک ہے سے بوڑھا ہونا کوئی عرضہ نہیں ہے یعنی عمر کا فیکٹر مسئلہ نہیں ہے اصل دیکھا یہ جائے گا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی شوگر کا مریض ہے اس کے پاؤں سے چلا نہیں جاتا پاؤں سوجے ہوئے ہیں پاؤں کٹا ہوا ہے تو ہم اس کیفیت کی بات کر رہے ہیں کہ سواری پر سواری نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اگر تو مال ہے تو کسی اور کو بھیجے گا ٹھیک ہے اور اسی کو کہتے ہیں حجے بدل کے لیے بھیجنا ٹھیک ہے یعنی خود استط... اب جو ہے نا وہ بدنی استطاعت نہیں رہی ٹھیک جانے پر قدرت نہیں ہے اس کو کسی اور کو بھیجے گا بل فرض مال بھی نہیں رہا صحیح بڑھاپے میں پیسہ چلا گیا صحیح یا کوئی ایسا موقع ہے پیسہ چلا گیا ٹھیک ہے تو اب اس پر وسیعت کر کے جانا لازم ہے اب یہ وسیعت کرے گا وسیعت کرے گا کہ جو میرا ترکہ میں چھوڑوں گا جو مال و اسباب میں چھوڑوں گا تو یہ ترکہ یہ مال و اسباب اس سے جو ہے وہ تیسرے حصے کے اندر وسیعت کر کے جائے کہ اس سے میری اولاد جو ہے خود حج کر لے یا کسی کو حج پر بھیج دے ٹھیک ہے تو اگر وہ پیسے پورے پورے مطلب کہ حج کے اخراجات میں آ جاتے ہیں تو پلازم ہوگا کہ اس پر عمل کرے ٹھیک ہے پورے پورے نہیں آ رہے تو پھر انہیں چاہیے کہ کچھ اور ملا کے واجفائی کی طرف سے حج کر, کرنے کے لیے جائیں تو حج بدل کی دو صورتیں ہیں ٹھیک ہے ایک ہے حج بدل فرض کی صورت اور ایک ہے حج بدل نفل کی صورت ٹھیک ہے اگر یہ دو صورتیں پائی جائیں کہ وہ وسیعت کر گیا ہے یا اس نے اپنی زندگی میں ہی عذر پائے جانے کی بنیاد پر کسی اور کو بھیجا ہے تو یہ حج بدل فرض کی صورت ہے اور اس کا ایک پورا ایک اسٹرکچر ہے اور پورے جو ہے نا اصول و ضوابط ہیں اور کچھ احکام ہیں زیادہ نہیں کچھ ایسے احکام ہیں حج بدل پہ جانے والے کو بطور خاص فالو کرنا ہوتا ہے البتہ ان دونوں کے علاوہ اگر کسی کے دل میں آیا کہ میرے والدین کی پتہ نہیں کیا مالی حالت تھی ان کا آج فرض تھا نہیں تھا چلو جو کچھ بھی تھا انہوں نے تو وصیت نہیں کی نہ مجھے پتا ہے پتا بھی ہو تو وصیت نہ کیو تب بھی یہ صورت ہوگی ٹھیک ہے چلو میں کسی کو بھیج دیتا ہوں ان کی طرف سے یا خود چلا جاتا ہوں صحیح تو یہ صورت بنے گی نفلی حجے بدل کی ٹھیک ہے دوسری صورت صحیح تو یہ نفلی جو حجے بدل ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اسی کی طرف سے تلبیہ پڑے اسی کی طرف سے چنم و رام باندھے سارے معاملات اپنی طرف سے کریں نفلی میں ٹھیک ہے آخر میں ہیں سو کر دیں حجے بدل کون کر سکتا ہے اور کس سے کروانا چاہیے حج بدل کون کر سکتا ہے کس سے کروانا چاہیے جی یعنی جیسے حج بدل کروانا ہے کسی کو اپنے والدین کی طرف سے کروانا ہے تو اب وہ کس قسم کے فرد کا انتخاب کرے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے یا جیسے بیٹا ہے تو بیٹا کرے گا ضروری ہے کون کرے گا جس پر خود حج فرض ہے نا جی اس کا حج بدل کے لیے جانا مقرو ہے ٹھیک ہے یعنی اگر اگر اولاد پر کسی کا مطلب اس پہ حج فرض ہے تو اب وہ اپنے والدین کی طرف سے جائے گا تو اولاد جائے یا اولاد کسی بھی کو بھیج رہی ہے اس پہ خود فرض ہے ٹھیک ہے جتنی مالی رکھتا ہے اس پہ خود فرض ہے ج... اور وہ اپنا نکاح کسی اور وہ جا کے کرے گا تو ہے یہ مقروع تحرمی ہوگا صحیح ہے دوسرا یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجنا نا پسند کیا گیا ہے مقروع تنظیم ہے جس نے پہلے حج نہ کیا ہو ٹھیک ہے کیوںکہ جس نے پہلے کیا ہوگا وہ بہتر طریقے سے حج کر پائے گا صحیح اب یہاں یہ ضروری تو نہیں ہے خیر کہ ایسے آدمی کو بھیجا جائے جو عالم فاضل ہو ٹھیک ہے کیونکہ عالم بھی پہلے دفاع کے لیے جاتا ہے تو بہرحال وہ عوام سے لاکھ درجے اچھا ہوتا ہے ٹھیک نو ڈاؤٹ لیکن عوام میں سے کوئی ایسا ہے کہ جا چکا ہے پہچان رکھتا ہے لال و رام کی تمیز ہے فرائض واجبات کو آسن انداز میں ادا کر لے گا کوئی بھیجا جا سکتا ہے ورنہ اہل علم کو ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے دعوت اسلامی آپ کی اس معاملے میں بھی رہنمائی کر رہی ہے الحمدللہ عزوجل ارز اس وجہ اسی سال سے حج بدل کا ایک باقاعدہ ترکیب بنائی گئی ہے اور یہ حج بدل کے جو ہے رابطے کے نمبر بھی آ گئے واٹس ایپ نمبر بھی آ گیا ہے ایس ایم ایس نمبر بھی آ گیا ہے اور میل بھی ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں مختلف اوقات میں بھی نیچے پٹی کی صورت میں آپ کو دکھا دیں گے جو صورت بنے گی مدنی چینل پر بھی آ رہا ہے یہاں پہ آپ میل کر سکتے ہیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ٹائمنگ بھی آ رہی ہے صبح نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک منڈے ٹو سٹرڈے آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین ہیں یا آپ کے ایسے افراد ہیں کہ جن پہ حج فرض تھا لیکن نہیں کر سکے یا نہیں کروا سکے تو اب اس صورت میں آپ اس ربوں پر رابطہ کر کے اور آپ یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے مرحوم کی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ دعوت اسلامی ایسے افراد کو منتخب کرے گی کہ جن کے ذریعے آپ کا حج بدل اللہ کی رحمت سے ام ام امید ہے ایسے افراد ہوں گے جو کچھ دینی علم بھی رکھتے ہوں گے جذبہ بھی رکھتے ہوں گے اور دیانتداری کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حج بدل کریں گے ہمارے ساتھ कौ بھی ہے اس میں ایک شرط اور بیان کروں بالکل بالکل کیونکہ بعض اوقات ان کالوں کا جواب جی جی, جی, جی, بلکل بلکل بلکل بلکل بلکل جی, جی میرے بھی کئی سوالوں کے جواب آ ہی گئے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اگلی شرط کی طرف ٹھیک ہے یعنی جو ایک مرکزی شرط ہے منستا علیہ سبیلا قائد مجیب فقان احمد نے اس کو مرکزی طور پر جو نا وہ بیان کیا ہے حج فرض کی اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو ٹھیک ہے تو بدنی استطاعت بھی مطلب کہ چاہیے ہوگی وہ نے بیان کر دیا دوسری چیز ہے مالی استطاعت یعنی سفر حج کے واجبی اخراجات کی استطاعت رکھنا ٹھیک ہے حج کس پر فرض ہے جی اس میں سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا یہ موضوع ہے میرا خیال ہے لوگ اپنے اوپر جو قیاس کرتے ہیں یا سوچتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کا یہ تو جو کنفیوژن جی وہ اسی حوالے سے زیادہ ہوتی تھی ایک بہت بڑی غلط فیوگی کا اضافہ کروں ٹھیک ہے عوام کے ذہنوں میں جو پائی جاتی ہے ٹھیک ہے حج فرض ہونے کے لیے مالی استاد ضروری ہے صحیح ہے لیکن فرض حج ادا کرنے کے لیے مالی استطاعت ضروری نہیں ہے بھاری ہوگا آپ یعنی جملے تھوڑی ہمارے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ حج کس پر فرض ہوگا ٹھیک ہے ہم جب یہ بیان کریں گے کہ جناب اتنی مالی استطاط ہونی چاہیے یہ مالی استعمت ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے یہ اس تنازع میں بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ سارے سطاط پائے جاتی ہے دیگر شرائط پائے جاتی ہیں اور ایک آدمی حج کر ہی نہیں جاتا تو وہ گناگار ہوگا ٹھیک البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غریب جا کے حج کر کر آ جائے تو اس کا فرض حج ادا ہی نہ ہو اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی غریب شخص جو ہے وہ حج کر کر آ گیا ہے تو اس کا فرض حج ادا ہو سکتا ہے تین صورتیں بنتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسا شخص حج کرنے جاتا ہے جو بالکل غریب ہے کہیں سے بھی چلا گیا ٹھیک ہے کسی نے ترکیب بنا دی اس کی سولہ ہو سکتی ہے سو راستے ہو سکتے ہیں اس کی نوکری لگ گئی جدہ میں وہ وہاں چلا گیا موقع مل گیا ٹھیک ہے خرچہ نہیں ہوا اس کا صحیح یا یہ ہے کہ اپنا جدہ میں بھی مالی استطاعت تو زیر بس سکتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے وہ چلا گیا کوئی ٹکٹ گیا وہ پہنچ گیا پہنچ گیا تو تین صورتیں بنتی ہیں ایک تو یہ بنتی ہے کہ کوئی غریب آدمی جاتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر امیر بھی یہ نیت کرے گا ٹھیک ہے اس کا بھی تو فرض حج ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی یہ نیت جو ہے بڑی اہم ہے بڑھیا ہمیں ٹھیک ہے جس کو بالخصوص فرض ہے جس پہ حج تو اس کے لیے تو اور زیادہ اہم ہوگی زیادہ ہے ٹھیک ہے دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی مطلق جاتا ہے کہ بھائی حج کرنے جا رہا ہوں حج کرنے جا رہا ہوں حج کرنے جا رہا ہوں وہ غریب ہو امیر ہو ٹھیک ہے تو علماء نے بیان کیا کہ اس کا فرض حج ہی ادا ہو ہو, ہوگا ٹھیک ہے اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا جب اس نے اسپیسیفک نیت نہیں کیے تو اب فرض حج ادا صرف حج کی نیت ہے ٹھیک ہے جی میں حج کرنے جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں جی ہج کرنے جا رہا ہوں ارام ماندا جی حج کا احرام مانتا ہوں ٹھیک ہے حج عمرے کا احرام بنتا ہوں ٹھیک ہے کران کی صورت میں جی تو ایسے آدمی کا فرض حج ہی ادا ہوگا خواہ غریب تھا امیر تھا استطاعت تھی یا نہیں تھی ٹھیک ہے تیسری صورت یہ ہے کہ باقاعدہ نیت کرتا ہے صحیح کہ میں فرض حج ادا کر رہا تو امیر ہو یا غریب ہو دونوں کا فرض حج ادا ہو جائے گا ٹھیک اب جس غریب کا فرض حج ادا ہو گیا ٹھیک اس نے کسی بھی طرح جا کے حج کر لیا صحیح ہے مالی نہیں تھی اس کے پاس ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ قرضہ ہے صحیح پانچ لاکھ روپے ٹھیک ہے اور مالی استطاعت یہ کہتی ہے کہ قرضے سے زائد جو رقم ہوگی اس کو شمار کرتے ہوئے استطاط پائی گئی یا نہیں پائی گئی اس بات کا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس نے جو ہے وہ قرضہ ہوتے ہوئے حج کر لیا ٹھیک ہے سوچ پائی جا سکتے یعنی اتنی رقم پائی گئی کہ وہ کم تھی کم تھی فرض ہو نہیں جاتا ٹھیک ہے کسی بھی طرح حج کر لیا ٹھیک ہے بعد میں اس کے پاس ماشاءاللہ بہت رقم آ اور حج کے بعد تو رقم میں صحیح آتی ہے حج کی हج برکتوں میں سے ہے حج کرنے سے رقم آتی ہے روایت میں حج کرو غنی ہو جاؤ گے اللہ برک حج کرو غنی ہو جاؤ گے اللہ سے عطا فرمائے تو خیر رقم کے لیے حج نہیں کرنا بے شمار برکتیں ملتی بے شمار تو اب غریب نے اگر حج فرض کر لیا ہے بعد میں استطاعت آ گئی مال آ گیا آ, وافر مقدار میں مال آ گیا تب بھی اسے دوبارہ سے حج پر جانے کی حاجت نہیں ہوگی ٹھیک جو حج اس نے فرض کے طور پر کیا یا مطلق حج کی نیت سے کیا اس کا فرض حج ادا ہو گیا ٹھیک اب آتے ہیں کچھ اور مسائل کی طرف ٹھیک کسی نے کہا بھی چلے جاؤ میرے پیسے لے لو ٹھیک ہے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں ایک ہوتی ہے کی صورت عباہت کہ بھائی میں کروا دوں گا چلے جاؤ ٹھیک ہے تو بعض اوقات مال حوالہ نہیں کیا گیا ہوتا صحیح ہے بعض اوقات باقاعدہ جو ہے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے گفٹ دے دیا جاتا ہے مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی قرضہ نہیں تھا صحیح ایک دو لاکھ روپے اس کے پاس سیونگ تھے لیکن ان سے توج نہیں ہوتا صحیح کسی نے پانچ لاکھ روپے دے دیے ٹھیک ہے قبضہ بھی دے دیا صحیح جو گفٹ یا ہبا ہے اس کی صورت پائی گئی ٹھیک ہے مالک ہو گیا ابھی مالک ہو گیا تو اس پر ویسے فرض ہو گیا ٹھیک اب یہ ضروری تھی کہ جس کو گفٹ کیا جائے گا اس پر بھی فرض ہو جائے گا پہلے سے قرضہ اس کے اوپر ٹھیک ہے قرض آ رہے صحیح اس کو پانچ کیا پچاس لاکھ بھی دے دے گا جب کہ اس پر فرض نہیں ہوگا جب تک قرضہ ایسی صورت پائی گئی اگر ٹھیک تو گفٹ کر دیا تب بھی تو اس پہ باقی شاید تو نہیں پائی جا رہی ٹھیک ہے تو <coughs> اگر ایسی صورت پائی جاتی ہے گفٹ کر دیا صحیح, صحیح جیسا کہ زکوات کا حلا کیا جاتا ہے جی کا حلا اگرچہ کہ وہ ایک شریک قرضہ پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جی لیکن زکات کا حلا اگر ایسے موسم میں کیا ہے جس میں مالی سطاعت کا اعتبار کیا جاتا ہے حج کے لیے حج کے لیے ٹھیک ہے اور رقم بھی اتنی بڑی ہے جب وہ مالک بنے گا تو حج فرد ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ ایک لمبے کے لیے مالک بنے گا اللہ حکبر کو آلپت ہو جائے گا وہ حج تو فرض ہو جائے گا اس کے اوپر تو بہال یہ بھی ایک مسئلہ ہے اب مالی استطاعت کہتے کس کو ہے حج کے لیے جس مالی استطاط کا تذکرہ ہے وہ کس کو کہتے ہیں بھائی کے اندر ایک معیار ہے کہ بھائی وہ معیار یہ ہے کہ ساڑھے سات تولا سونا ہو ساڑھے باونتولہ چاندی ہو ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر کیش ہو یہ صورت ہو یہ صورت ہو تو زکات فرض ہوگی یا ان سب کو ملا کر یہ صورت پائے جائے تو زکوات فرض ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو حج کے حوالے سے بھی ایک معیار شریعت نے بیان کیا ہے یہ جس پہ زکات فرض ہوئی اس پہ حج فرض نہیں ہو ضروری نہیں دونوں کے معیار الگ الگ ہیں 35 چالیس ہزار روپے جس کے پاس ہوں اس پر زکات فرض ہونا ممکن ہے پوسیبل ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ فرض ہو یہ ہے صحیح مطلب ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو رقم ہے کتنی منتی ہوگی آج کل ساڑھے چھ سو سات سو چاندی تو اگر وہ قرض سے زائد ہے حاجت اصل سے زائد ہے جو ہوائی جہ اصلیاں ان سے زائد ہے ٹھیک ہے تو وہ پینتیس چالیس ہزار روپے کا زکاط نکالنی پڑے گی ٹھیک ہے باقی شاید بھی پائے جائیں مثال کے طور پر نصاب کا سال پورا ہو گیا صحیح رقم موجود ہے تو اس کو زکاط نکالنی پڑے گی ٹھیک ہے پینتیس روپے پر بھی صحیح لیکن ٹھیک ہے سے حج تو کیا امرا بھی نہیں ہوتا بالکل ہے صحیح تو یہ دوارے الگ الگ باتیں ٹھیک ہے اب حج کی مالی استطاعت صحیح نمبر ایک یہ کہ جو حج پہ جانے کا خرچہ ہے ٹھیک ہے اس خرچے کی استطاعت رکھتا ہو اس طور پر کہ جو قرض ہے اس سے زائد ہو مثال کے طور پر قرض ہے پچاس ہزار روپے ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس ہے سات لاکھ روپے ٹھیک ہے اچھا بعض لوگ قربانی میں بھی اور حج میں بھی ایک کانسپٹ رکھتے ہیں جو غلط فہمی پر مبنی ہے ٹھیک کہ تھوڑا سا بھی قرضہ ہوا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا اب قرض ہے تو بس نہ قربانی بات ہم پر تو قرض ہے ہم پر تو قرض ہے ہم مقروض ہیں ٹھیک ہے تو بھائی وہ قرضہ نکال کر کیا بچ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا نا ٹھیک ہے شریعت نے قرضے کی رعایت دی ہے ٹھیک ہے مائنس پلس دیکھیں گے مائنس پلس دیکھیں گے ٹھیک ہے اگر قرضہ مثال کے طور پر سات لاکھ روپے ہے صحیح ہے اس کے پاس دو لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہے تو دو لاکھ روپے جو ہے وہ نکالے گا تو پانچ لاکھ تو پھر بھی قرض بچے گا ٹھیک ہے حج تو فرض نہیں ہوگا پھر بھی صحیح تو صرف قرض ہونا کوئی مانے نہیں ہے کوئی وجہ میں مانے نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ قرض نکال کر, ضروریات زندگی نکال کر اب ضروریات زندگی کیا گھر راشن بھی ڈلوانا ہوتا ہے یوٹیلیٹی بلز بھی ادا کرنے ہوتے ہیں یہ سب ضروریات زندگی کہلاتے ہیں تو ان سے فارغ ہو کر زائد پیسے موجود ہوں ٹھیک ہے اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کی دکان میں اوزار رکھے ہوئے ہیں لوہار ہے بہت سارے اوزار ہیں ٹولز ہیں مختلف قسم کے جن کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے یہ ٹولز اس کی ضرورت میں شامل ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے حج کرنے اخراجات اس کے پاس ہیں لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو بیوی بی بچے ہیں پیچھے چھوڑ کر جائے گا ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا ہینڈ ٹو ہے ٹھیک ہے چلا تو جائے گا فری اخراجات ہیں کماتا ہے پورے ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے بہت بچت کی تو اس پہ چلا جائے گا اگر ایسی صورتحال ہو کہ جو ضروری خرچہ ہے مطلب کھانے جی پینے کا کرایہ کے گھر ہے تو کرائے کا جی بجلی کا اس کا خرچہ بھی پیچھے نہ بچتا ہو عام طور پر 35 چالیس دن کے لیے آج جاتے ہیں <تصفح> <تصفح> تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو مالی استطاعت ہے وہ نہیں پائی جا رہی صحیح <تصفح> وہ خرچہ ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے خرچے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر طرح کا خرچہ موجود ہو دس شادیاں آ رہی ہیں تو جناب وہ بچوں کے کپڑے بھی بنوانے ہیں اور عید آ رہی عید کے بھی بنوانے ہیں ضرورت کی حد تک خرچہ چاہیے ہوتا ہے جو بنیادی اخراجات ہیں بنیادی اخراجات ہے شریعت نے ایک اور چیز کا لحاظ کیا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے قرض کو نکال دیا ابھی قرض اس کے اوپر نہیں ہے حج کا جو پیکج ہے اس کے پیسے بھی اس کے پاس ہیں جو چلا جائے گا تو پیچھے جو ہیں وہ اہل خانہ ہیں ان کے لیے بھی اخراجات موجود ہیں وہ کھانے پینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دکان میں جو سامان ہے وہ اگر بیچ کے چلا جائے گا تو آگے بعد میں آ کے کاروبار کیا کرے گا نوکری پیشہ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک یہ تاجر کے ساتھ ایسی صورتحال سے دو نہیں ہونا پڑے گا تاجر کے ساتھ تو شریعت مطالعہ نے بیان کیا کہ تاجر کے لیے اس کو بھی فالو کیا جائے گا کہ اس کے پیچھے اتنا مال بچتا ہو جس سے وہ تجارت باقی رکھ سکتا ہو اب مختص یہاں پہ یہ جیسے آپ نے تو فرمایا باقی رکھ سکتا ہو لیکن بل فرس کسی کی دکان ہے دکان یا کوئی بھی ایکسوائز کاروبار ہے اس کا اس میں دس لاکھ بیس لاکھ یا پچاس لاکھ روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے اور اس سے وہ اپنا کاروبار رن کر رہا ہے اور مارکیٹ کے مطابق جو وہ سروائو کر رہا ہے لیکن اب جب وہ حج پہ جاتا ہے تو اب حج پہ جانے کے لیے بالپل پوری فیملی کو ہی لے کر جا رہا ہے جو بھی ہے میں نے مثال تو دے دی اتنے پیسوں کی لیکن اب جب وہ حج پہ جا رہا ہے تو واپس آنے کے لیے اس کو کتنا مال ہونا چاہیے دیکھیں پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا کہ دو طرح کے افراد ہوئے جی ایک فرد وہ ہوا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک جی جا کر آ جائے گا پیچھے کاروبار کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ٹھاک کاروبار چھوڑ کر جا رہا ہے ٹھیک جی ہے دوسرا وہ آدمی یہ کہ جس کے ذہن میں ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کاروبار رقم میں نکالوں کیا کروں کیا کروں کیا کروں, کیا کروں, کیا کروں کاروبار کیسا رہے گا اس آدمی کی بھی کوئی 75% صورتیں گی صحیح ایک آدمی وہ ہے کہ جو بروکری کا کام کرتا ہے تھوڑا بہت مال رکھا مال ل... یا بہت کم مال رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی وہ ہے جو کروڑوں کا مال رکھ کے کام کر رہا ہوتا ہے جی لاکھوں کا مال رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس سوال کو ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں ہم نے مسئلہ بتا دیا ٹھیک ہے اب جس کی جیسی کیفیت ہے وہ اس کے مطابق رہنمائی لے لیں صحیح ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک تجزب میں آئے گا کچھ لوگ ہوں گے وہ ان کی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ وہ تجزوب میں آئیں گے کیا کریں کیا نہیں کریں تو تجزب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جی کہ احتیاط کا راستہ اپنایا جائے اگر قرض بھی لے لیا جائے جی تو بھی سہولت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے اس کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میرا کام جو ہے نا پانچ لاکھ کا ہے کی دکان ہے صحیح اور پانچ لاکھ کا پیکج میرے پاس پورا موجود ہے گھر کے خاجات میں موجود ہے پیکج کے پیسے نکال لیے خاجات کے پیسے نکال لیے اور دکان میں سامان بھی پانچ لاکھ کا ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہ چاہ رہا ہے کہ جی جو میں نے پیکج کے پانچ لاکھ نکالے ہیں اگر یہ دکان میں ہی شامل رہتے تو دس لاکھ کا مال رہتا دکان میں صحیح میں نکال لوں گا تو تھوڑا سا فرق پڑے گا تنگ ہو جائے گا ہاتھ تنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ ہر ایک آدمی کہے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ واپس آئے گا اس کا کاروباری ختم ہو جائے گا نہیں تو خود دکان کے اندر ادھار چل رہا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے تو وہ تو پہلے ہی ہم نے رعایت دے دی ہے شریعت متعرہ نے رعایت دی ہے کہ اگر دکان کا بھی ادھار ہے تو وہ بھی قرضہ شمار ہوگا نا ٹھیک ہے ادار مال لیا ہوا ہے وہ بھی جب بھی یہ حساب کتاب بنائے گا وہ بھی مائنس تو بہرحال یہ شک ضرور ہے کہ یہ بھی رعایت دیے بلکہ پیچھے اتنا مال ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ کام چلا سکے اب کتنا مال ہونا چاہیے اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے ایز پر کنڈیشن ایس پر صورتحال ہر ایک کی مختلف صورتحال ہوں گی اب ایک اور مسئلہ اس کے بعد ہم کاغذ لیتے ہیں بتایا جا رہا ہے کال بھی کافی جمع ہو گئی ہیں دوسری صورتحال یہ ہے کہ پیکج مختلف طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیکج سے مرادے کے حج سفری حج کے لیے جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں ہوٹل کے دو طرح کے پیکج ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک گورنمنٹ سکیم کا پیکج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک پیکج ہوتا ہے پرائیویٹ سکیم والوں کا ٹھیک ہے اچھا گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو وہ دو سے تین چیزوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں صحیح مثال کے طور پر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے دو لاکھ ستر ہزار روپے جی وداؤٹ قربانی وداؤٹ قربانی تو اب اس دو لاکھ ستر ہزار میں کھانا بینا شامل نہیں ہوتا عام طور پر تو اب کھانے کے پیسے بھی اس کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر شامل ہے تو ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی دو تین دن کم از کم ایسے آ جاتے ہیں جس میں کھانا نہیں مل پاتا صحیح وہ سہولت ٹائمنگ میچ نہیں کر پاتی ٹائمنگ میچ نہیں کر پاتی اپ ڈاؤن اپ سیٹ ہو جاتا ہے لاکھوں لاکھ لوگ جب جمع ہو سامنے والوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے سا موقع پہ تو کچھ نہ کچھ مطلب کہ سو دو سو ریال تین سو ریال کم از کم جمع میں ہونے چاہیے یہ بنیادی ضرورت سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے کھانا آلریڈی دے بھی رہے پھر بھی اس میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں گا تو مجھے طائف لانا پڑیں گے آ, بعض برادریوں میں بالخصوص میمن برادریوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جناب لڑکی کے سسرال کے پچیس آدمیوں کی سونے کی چیزیں آئیں گی اور فلا رشتے کو یہ یہ تائف دینے پڑیں گے اور میرے پاس تو پچیس لاکھ روپے ہونا چاہیے 15 لاکھ ہونا چاہیے دس لاکھ ہونا چاہیے جب میں حج پہ جاؤں کیا کیا کیا تو, کیا کیا تو اس طرح کے جو چیزیں یہ اپنے ذہن سے جن کو اخراجات میں شمار کر رہا ہے اس کا کیا اعتبار, کیا اعتبار نہیں کریں گے ٹھیک ہے بنیادی ضرورتوں کا اعتبار کریں گے تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو طرح کے پیکج ہوتے ہیں بڑی اہم بات میں ایسنے لگا ہوں جی ایک سرکاری پیکج ہوتا ہے وہ عام طور پر سستا ہوتا ہے گورنمنٹ اسکیم کے تحت لیکن وہ پیکج ختم ہی نہیں ہوتا قرآندازی ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں ہو سکتا نہ جائیں ٹھیک ہے دوسرا پیکج ہوتا ہے پرائیویٹ جو کاروان ہیں ان کے ذریعے لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹریول ایجنسیز کے تھرو آج کل کم از کم ساڑھے چار لاکھ روپے تو ان کا ہوگا پچھلے سال بھی میری معلومات آئی تھی ساڑھے چار لاکھ سے کم کوئی پیکج سامنے نہیں آیا تھا ممکن ہے کوئی ہو تو سوا چار لاکھ میں ہو جائے گا چار لاکھ سے کم تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے دراصل معلومات کر لیجئے ٹھیک ہے مختلف ہے ابھی ایک کا کل پتہ چلا پانچ لاکھ ستر ہزار روپئے ہاں وہ ایسا اچھا اب جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی قابل غور ہے جس آدمی کے پاس پرائیویٹ کارکانوں سے جانے کی سطح ہے اس کو رسک نہیں لینا چاہیے گورنمنٹ سکیم کا اگر یہ رسک لیتا ہے اور رہ جاتا ہے صحیح تو اس کی کوتاہی شمار ہوگی ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس نے یہاں کاغذ جمع کرا دیے اگر رہ جاتا ہے تو اس کے پاس دوسرا اپشن رہے گا پرائیویٹ والا اپشن رہے گا ٹھیک ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو بالکل پیسہ اگر بچتا ہے تو بچایا جائے ٹھیک ہے اس میں کوئی یعنی یہ تکیہ نہ کر لے کہ اگر گورنمنٹ اسکیم میں نام آ تو چلا جاؤں گا اگر نہیں آیا تو نہیں جاؤں گا جاؤ جاؤ یہ نہ کربکہ وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آتا استطاعت ہوتی ہے لاکھوں لاکھ روپے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی نام نہیں آیا سڈا تو اب نہیں جا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کاروان چونکہ ہر جگہ فعال نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گورنمنٹ اسکیم سے جانے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو میڈیا پہ اس کی تشویش چل رہی ہوتی ہے اخباروں میں اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں اور بالخصوص بینک اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بینکوں کے باہر جو ہے کہ ایک بینک کے باہر استعمال ہو جاتے ہیں آگاہی ہو جاتی ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جانے کے راستے ہوتے ہیں ٹھیک <خخخ> تو متبادل راستوں کی خبر رکھنا ان راستوں کا اختیار کرنا ان راستوں کی طرف جانا اپنے فریضے کے لیے بحالی ضروری ہوگا اگر تمام شرائط پائے جا رہی ہیں تو شریعت نے کوئی ایسی شکشا نہیں رکھی کہ جناب اگر آپ گورنمنٹ اسکیم سے رہ گئے تو کتنے ہی آپ مالی اطاعت رکھتے ہوں تو آپ پر پر جانا فرض نہیں ہوگا آپ اگلے سال کا انتظار کریں اگلے سال کا انتظار کریں اس سے اگلے سال کا انتظار کریں ٹھیک ایک صاحب کو میں جانتا ہوں بے چار تین سال سے بھرواتا رہا ہے پیسے ٹھیک ہے اس کی مالی سطح نہیں اتنی تو رہ جاتا ہے سر گورنمنٹ اسکیم کے رہ جاتا ہے اس کی مالی اعتعمت ہو اس پر فرض ہو اس کو پھر متبادل صورت ڈھونڈنی چاہیے اب آخری مسئلہ مالی استطاعت کے تعلق سے جی وہ یہ ہے کہ عرب شریف میں رہنے والے جو لوگ ہیں حکومت جو ہے ان کو بانڈ کرتی ہے کہ آپ ہم سے اجازت نہ ملیں حج کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسے تصریح کہتے ہیں ٹھیک ہے تے یا ہا تسری اور وہ اجازت نامہ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ خیمہ دیتی ہے ٹرانسپورٹ دیتی ہے مینا میں ٹھہرنے کی جگہ عرفات میں ٹھہرنے کی جگہ ٹھیک ہے آنے جانے کا جو ہے نا وہ شاید ایک آدھ دن کا آؤٹر بھی دیتی ہو ٹھیک ہے تو اگر حکومت یہ نہ کرے اور پورا عرب آ جائے ان کو تو پیسے خرچ ہونے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے پیسے تو خرچ ان کے ہونے جو دیگر ممالک سے جائیں گے صحیح تو پورا عرب اٹھ کر آ جائے صحیح ہے تو باہر والوں کو جگہ ہی نہ ملے بالکل ایسے اور آفرا تفریح ہو جائے اور نظم و ضبط سارے برباد ہو جائیں تو اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ایک تعداد کنٹرول میں رہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے دو سالوں کے اندر جو بھگدڑے مچھلی تھیں اور لوگ شہید ہوتے تھے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی لوگ راستوں میں آ کر کرتے تھے خیمہ لیا انہوں نے صحیح. راستے میں پڑا لیا ٹھیک ہے اس پہ سختی شروع ہوئی جب سے تو یہ اس طرح کے معاملات ہونا کم ہو گئے نظم و ضبط قائم رہے رہتا ہے है تو اب اس کی فیس مقرر ہو جاتی ہے کہ جناب پندرہ سو ریال ہوں گے تین ریال ہوں گے چار ریال ہوں گے پانچ ہزار لوگ ایز پر کنڈیشن خیمہ ہلکا بھاری پیکج اس میں بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ میں نہیں رہتا کیونکہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے یا بہت قریب رہنے والے لوگوں کو فقہ اکرام نے بہت ساری رخصتیں دی ہیں جیسے زیادہ راہ کے اخراجات کے حوالے سے محرم کے تعلق سے کئی چیزوں میں ان کو تکلیف ہو سو تاثر ہیں قانونی معاملہ کیا ہوگا وہ جدا گانا ہے لیکن دیگر جگہوں سے جو آنے والے لوگ ہیں لاموحلہ مالی استطاعت کی یہ صورت بھی انہیں سامنے رکھنی پڑے گی ٹھیک اب مزدور عام طور پر جاتے ہیں پر بٹ شوق میں جاتے ہیں ہم جا رہے ہیں عرب شریف اور حج تو کر لیں گے سہنے اب پہلے وہ پانچ لاکھ روپے ایجنٹ کو دے کر گئے ہوتے ہیں کسی کا قرضہ دور دراز کسی علاقے میں کام ملا ان کو اب وہ ان پر حج فرض ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اوپر سے تصریح کی فیس آ گئی تو تصریح کی فیس ادا کرنے کی ان دور دراز رہنے والے علاقوں میں جو رہتے ہیں ठीक. اگر کسی کو اسٹاط نہیں ہوگی تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ ان پر حج فرض نہیں ہوگا ठीक. اتنی قربت میں رہنے کے باوجود مطلب اس ملک میں رہنے کے باوجود جی تشریح کی جو فیس ہے اس فیس کو مالی حیثیت میں شمار کیا جائے گا اس طرح ہم یہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم یہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جی جگاڑ تو بہت سارے راستوں سے نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے یوں کر لو یو کر لو یوں کر لو یوں کر لو آپ کا ایک لاکھ میں آج ہو جائے گا صحیح لیکن ان سارے ہلے بہانوں کو لے کر علماء یہ نہیں کہتے کہ آپ اس راستے سے جاؤ ایک لاکھ روپے میں جب بھی آپ پر فرض ہوگا کبھی بھی نہیں کہتے ٹھیک ہے بلکہ جو ایک پراپر طریقہ ہے محفوظ سامنے رکھ کر حج فرض ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ معاملہ بین کیا جائے گا ٹھیک بس ایک شرط اور رہ گئی جی جی ہم کاغذ رہتے ہیں تو چھ شرائط ہوئی ہماری چھ شرائط ہو گئی ٹھیک ہے ساتویں شرط جی ساتویں شرط یہ ہے کہ شرائط کا مخصوص اوقات میں پایا جانا ٹھیک ہے مالی استطاعت کا مخصوص اوقات میں پایا جانا یہ ساتویں شرط ہے اب سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر حج کا مینا گزر گیا محرم آ گیا ٹھیک ہے کسی کا پرائز بانڈ کھل گیا صحیح یا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے توسط مل گئی, مل گئی थीक اتنا مال مل گیا ہجفر اس پر ہو گیا ٹھیک ہے اب جو ہی ربی اللہ آیا اس نے گھر خرید لیا رہنے کے لیے تو رہنے کا گھر بنیادی ضرورت ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہم نے جو بیان کیا تھا جو ضروریات زندگی ہیں ان سے زائد ہو جی جی اس نے گھر خرید لیا تو اب شریعت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ گھر کو بیچ کے ہج پہ جاؤ ٹھیک ہے بنیادی ضروریات جو بنیادی ضروریات ہے باقی ہیں ٹھیک ہے, باقی ہے لیکن اگر یہ موسم پایا گیا جو آج کل چل رہا ہے ٹھیک ہے حج کے فام بھرے جا رہے ہیں صحیح ہے اس موسم میں اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا ٹھیک ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا یعنی یوں, یوں سمجھو میں اگر محرم میں میرے پاس پیسے آئے کہیں سے دس لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ یا لاک, لاک, لاک پانچ لاکھ ہی آ تو کیونکہ وہ محرم ہے اور حج کا سیزن یا حج کا جو وقت تھا وہ گزرا نہ تو حج کے مہینے پائے گئے اور نہ ہی حج پہ جانے کے جو مواقع ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے ابھی وہ موجود نہیں ہے تو ابھی تو میرے پر فرض نہیں ہے اب ربی نور شریف میں, میں نے اس کو کسی بنیادی ضرورت میں استعمال کر لیا ضرورت میں استعمال کر لیا پیسے چلے گئے نقصان ہو گیا جو بھی ہوا پیسہ نہیں رہے پیسے نہیں رہے اب آئے حج کے ایام اور ایام نہیں سوری فارم بھرے جانے کے ایام وہاں فارم بھرے جانے کے ایام آ گئے حج کی تیاری جن دنوں میں ہوتی ہے جو بھی قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ آئے اب ان دنوں میں اگر پیسے آگئے ہیں اتنے تو اب فرض ہوگا اب اس بندے کے پاس ان دنوں میں پیسے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور نہ پچھلے سالوں میں ایسا ہوا کہ ان دنوں میں پیسے ہوتے اس کے پاس ٹھیک ہے اس پہ حج فرض ہوا ہی نہیں ٹھیک لیکن ان دنوں میں جو فارم بھرے جانے کے دن ہیں جی ان دنوں میں اگر پیسے ہیں تو جو ہے وہ حج پہ ہوگا مفتیب جیسے ہمارے یہاں ہمارے سے اگر لیں تو ہمارے یہاں حج کے نارملی جو معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اچھا اس سٹی شرط کو لے کے نا ہر ملک کا ڈفرینٹ نظام صحیح ہے صحیح یو کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو ہفتہ پہلے بات ہوتی ہے ان کا حج پہ جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ٹھیک ہے حج سے ایک ہفتہ پہلے پتا پہ چلتا ہے کہ جناب حج پہ جا رہے ہیں تو تو ان کے یہاں ویزا وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے نا تو جو افسوسناک مقام ہے جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ہج کے پیسے بھی سود پہ رکھے جاتے ہیں اللہ یہ بھی اطلاعات اللہ اللہ اور پیسے لیے جاتے ہیں تو سود لیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ یوں چار پانچ مہینے پہلے پیسے لے لیے جاتے ہیں بعض ممالک میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بعض ممالک میں یہ ہے کہ آخری وقت تک بھی جانے کا جو موقع ہے وہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو اب خود عرب شریف میں تصریف وغیرہ کا جو معاملہ ہوگا جی وہ رجب شابان سے تھوڑی ہوگا وہ تو ہاتھوں بعد میں ہوتا ہو وہاں بھی ہوتا ہے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹائم پیریڈ کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے کلوز ہو جائے گا تو جہاں جیسا موقع تو اصل اعتبار ہے اس موقع کے موسم کا جس موقع میں حج پر جانا فرض ہے ٹھیک ہے ایسا مجھ سے پیسوں کا جیسے آپ نے کہا کہ سودی کاموں میں اگر لگا دیتے ہیں تو جو جمع کرا رہا ہے اس کی نیت تو حج پر مکلف نہیں ہے نا ٹھیک ہے وہ بڑی امانتاً رکھوائی ہے اب اس کے رقم کا کو کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے جیسا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ہم یہی کہتے ہیں اس کے اوپر کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ پیسے رکھواتے ہیں تو آپ نے اس نیت سے رکھوائیں کہ میں اپنی رقم کو حفاظت کے ساتھ رکھ رہا ہوں آپ نے کوئی سودی معاہدہ نہیں کیا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانا پیسے وہ جائز ہوگا اسے ہمارے ساتھ کالز بھی ہیں اور ٹیکسٹ میسجز کی سورج میں بھی سوالات آ گئے کچھ کالس کی طرف بڑھتے ہیں پھر ان کچھ میسجز بھی لینے کی کوشش کریں گے جی سے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے والدین کو حج کرانے کے لیے بولا ہے کہ میں آپ کو اس سال حج پہ بھیج دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی طرف سے نعرہ حج ہو گیا ہم بیمار ہیں تو نہیں اتنا, اتنا جو نا وہ مشقت نہیں کر سکتے تو اس میں میرے لیے کیا حکم ہے مجھے برائے مہربانی اس کا جواب پا کریں دیکھیں ان کے والدین کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ ان پر خود حج فرض ہے یا کبھی رہا ہو ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اگر ایسا ہے ان پر خود حج فرض ہے یا ماضی میں رہا ہے اب پیسے نہیں ہیں جی تو ان پر حج پر جانا تو فرض ہے ٹھیک ہے لیکن اگر صورت یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت نہیں ہے ٹھیک ہے تو فکہ نے یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے بہار شریعت میں بھی لکھا ہوا ہے جی کوئی دوسرے کو آفر کرے ٹھیک ہے سے تم حج پر چلے جاؤ صحیح تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس آفر کو قبول کرے ٹھیک ہے اس پر یہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر والدین کی مالی حیثیت ایسی رہی ہے کہ ان پر حج کبھی بھی فرض نہیں رہا ٹھیک ہے تو اب بھی بیٹے کی رقم کی آفر اگر کی گئی ہے تو والدین پر حج فرض نہیں ہو جائے گا صحیح تو والدین کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے تم نے آفر کرنی تھی کر لی اللہ تعالیٰ برکت دے ہم حج پہ نہیں جا پائیں گے थीक کوئی थीक بھی اس میں مختلف آزار ہوتے ہیں بعض اوقات وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے کی مالی کنڈیشن ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے بعض اوقات سستی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات امراض ایسے ہوتے ہیں جا سکتے ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے کہ اگر جا سکتے ہو تو جانا چاہیے ان ٹھیک ہے مختلف یہ تو یہ نا کہ ہم آپ کو حج کرا رہے ہیں اگر کسی نے پیسے ہی دے دی تو جیسے آپ نے ڈن نا اگر صورت وہ پائی گئی ہے کہ ہبا کی صورت پائی گئی ہے قبضہ ہو گیا اور باقی جوانب سے بھی دیکھا کہ مالی ستات کی جو شرط ہے باقی شرائط بھی پوری ہو رہی ہیں وہ ساری پوری ہو رہی ہے اور جو دیگر شرائط ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہیں تو فرض ہوگا جاتا ٹھیک ہے جی مزید مفتی صاحب کی بڑگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص تھا جس کے اوپر گزشتہ سال میں حج فرض تو اس نے رقم بھی جمع کرائی لیکن اس کا قرآن دادی میں نام نہیں آیا لیکن اس سال صورت یہ بنی کہ ان کا کاروبار تو ہے لیکن وہ کچھ مقروض ہو گئے ہیں تو آیا کہ اب بھی ان پر وہ حج فرض ہوگا یا نہیں اگر ہوگا تو کس طرح اس کی صورت ہوگی ادا کرنے کی فراہ کرم اس کا جواب فرمائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیں اس شخص کے پاس جب استطاعت نہیں رہی تو اب اس کے سامنے دو راستے ہیں ٹھیک ہے مالی استطاعت نہیں رہی بدنی استطاط تو ہمت ہے سکتا ہے ایک راستہ تو یہ ہے کہ یہ انتظار کرے ٹھیک ہے اب جو انتظار کرے گا وہ عذر کی بنیاد پر ہوگا ٹھیک پیچھے جو غفلت ہوئی وہ ہوئی ٹھیک ہے وہ معاملہ ہے اس کا ارتکاب تو ہوا ہے ٹھیک دوبہ کرے اس سے اب پیسے نہیں ہیں اب ایک عذر بحال ہے انتظار کرے گا ایک یہ راستہ ہے وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب جانا ممکن نظر نہیں بڑھاپے میں آ گیا ٹھیک ہے جواب دے گئی عذر کی وہ کیفیات آ گئی کہ بدنی استعمال نہیں پائی جاتی جی مال بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وسیعت کرے گا ٹھیک ہے ہم نے جو پورا نقشہ کھینچا نا کہ جناب گھر بیچنا ضروری نہیں ہے اور برتن بیچنا ضروری نہیں ہے اوزار بیچنا ضروری نہیں ہے اور دکان میں اتنا سامان ہو کاروبار کے لیے کہ جس سے آ کے کاروبار کر سکے تو یہ سارے جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہاں ایک بینیفٹ اسے دیا گیا ہے کہ بنیادی ضرورتوں سے زائد جو چیزیں اس کا اعتبار کرے ٹھیک ہے جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی اپنی ضرورتوں سے سب چیزیں فارغ ہو گئیں صحیح اب ورثہ کو ملنی ہے بالکل اب اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ یہ وصیت کرے ورثا کا جو حق ہے وہ تہائی مال کے علاوہ میں جو نا وہ حق متعین ہوتا ہے ٹھیک ہے ون تھرڈ استفنا ون تھرڈ استفنا تو نہیں ہے لیکن استثنا کیا جا سکتا ہے صحیح. اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو اس کا رائٹ اس کے پاس ہے ٹھیک اگر سارے مال کی وسیعت کرنا چاہے رائٹ نہیں ہے ٹھیک ون تھرڈ کا رائٹ ہے اس کے پاس تو پھر یہ وسیعت کر جائے گا مجھ پر حج فرض تھا میں حج نہیں کر سکا میرے طریقے سے حج کروایا جائے یا کیا جائے ٹھیک یہ صورت بنے گی ٹھیک